خوشی بہت ہو گئی یہ تو یہ تو پرچی سسٹم اب بند کر دیں بھائی یہ تو شام تک یہ کام کرنا پڑے گا مجھے شاید کوئی نکاح بھی ہے کوئی ہے صاحب کوئی نکاح والے پتہ نہیں آئے یا نہیں آیا چلو دھولے تو ہم لیٹ ہی آتے ہیں چلیے جب تک کام کر بینک میں اکاؤنٹ رکھنا کیسا ہے بینک میں اکاؤنٹ رکھنا کیسا ہے یہ کتنی دفع پوچھیں گے کہ بھائی بینک میں اگر سوت کا معاملہ ہوتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ناجائز اور کوئی اور نوکری تلاش کرے اور اس کے بعد میں حلال نوکری تلاش کریں اللہ تعالی کی مدد شامل ہے حال ہوگی اور کوشش کریں کہ بینک میں نوکری نہ کریں اور خصوصیت کے ساتھ مشکلی سے کوئی بینک ایسا ہو کہ جس میں سودی کاروبار نہ ہوتا یہ ہاں بینک میں ان ملازمین کو جو براہ نہ سود لکھتے ہیں نہ نوٹ کرتے ہیں جیسے چپراسی ہے یا گن مین ہے یا ایسے لوگ کہ جو حساب کتاب میں بھی شامل نہیں ان کی نوکری کو علما نے حلال لکھا اور اس کو مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی نے اور وقار, وقار الفتوا میں اس کی تصریح فرمائی ہے آگے چلیں اکاؤنٹ بینک میں رکھنا کیسا ہے آ? بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں ہاں بینک میں اکاؤنٹ کی دو قسمیں ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ تو آپ کھلوا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو سو پچاس روپے جیب میں سلامت نہیں رہتے تو لاکھوں روپے سلامت کیسے رہیں پیسوں کی حفاظت کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ٹھیک تاکہ پیسوں کی حفاظت ہاں فکس اکاؤنٹ جس میں سود ملے اس اکاؤنٹ کو ناجائز کہیں گے ہم اس لیے کہ اس میں تو سود ملتا اور سود کو بچنا سود سے بچنا چاہیے